چار رکعت فرق دو سنت تراوی کی جماعت سے پہلے قضا عمری ادا کر سکتے نہیں ہاں اگر اتنا وقت ہے کہ اس میں دو چار رکعت نماز رکعت پڑھنے کا آپ کو وقت مل جائے تو بالکل قضا عمری جو ہے ایسے وقت میں ادا کی جا سکتی